وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ من قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ من مَحِيص اور ہم نے کفار مکہ سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے قوت و جبروت میں زیادہ تھیں پس انہوں نے شہروں میں چھان مارا کہ انہیں کوئی جائے پناہ مل جائے اقوام گزشتہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرقین سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جو ان سے قوت میں زیادہ تھیں جیسے عاد و سمود کی قومیں اور فرعون موسا وغیرہ ہوں اور انہوں نے مختلف ممالک کی سیر بھی خوب کی لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا انہوں نے زمین میں کوئی ایسی جگہ پائی جہاں بھاگ کر چلے جاتے اور عذاب سے بچ جاتے یا جب ان کی موت کا وقت آیا تو کیا اس سے راہ فرار اختیار کر سکے یہی حال مشرقین مکہ کا بھی ہوگا کہ اگر یہ لوگ یوں ہی مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کرتے رہے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا اور اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکیں گے